من ومن اعمالنا من اللہ شریک و اشحد اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتعالى اللہ تبارکرآن المجيد وقران الحميد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزیہ ونفتہی ونفتہ قل انما حرم ربی الخواحشہ ما ظہر منہا وما بطن والعثم والبغی اللہ سبحانہ وتعالی نے سائیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ اعلان کر دیں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی خحاشی کو ظاہری ہو یا باطنی اس کو حرام قرار دیا ہے بغاوت کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں نا حق باتیں کہنا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب معاشرے کی جو حالت تھی وہ باقی لوگوں کی نسبت فحاشی کے معاملے میں قدر محتاط تھے عرب لوگ بہت زیادہ غیرت مند اور بہت زیادہ حیا والے سمجھے جاتے تھے لیکن اس کے باوجود اس حیا کے معاملے میں دین اسلام نے بہت زیادہ تبدیلیاں اس معاشرے میں کھڑی کی تاکہ بے حیائی کو فہاشی کو ختم کیا جا سکے تو اس سلسلے میں دین اسلام نے لباس کے قوانین سطر کے قوانین حجاب اور پردے کے اصول اور ضابطے یہ مقرر فرمائے اور پھر اسی طرح خواتین کے لیے خاص احکامات نازل کیے کہ یہ مرد و زن کا میں اختلاط نہ ہو پھر اسی طرح عورتوں کو بغیر محرم کے سفر کرنے سے روک دیا کہ کوئی بھی عورت محرم کے بغیر کسی بھی دن کسی بھی رات سفر نہ کرے اور حتٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محتاط تھے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے آپ ایک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ازواج متحرات میں سے آپ کی بیویاں آپ کے پاس ملنے کے لیے کوئی نہ کوئی آ جاتی بیٹھتے کوئی معاملات ہوتے بات چیت کرتے وہ جاتی ایک دفعہ آپ کی ایک زوجہ محترمہ آپ کے پاس آئی اور عشاء کے بعد دیر ہو گئی جب عشاء کے بعد کچھ وقت گزر گیا دیر ہو گئی گھر جانے کے لیے اب اور کوئی محرم ان کے ساتھ موجود نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاف بیٹھے ہوئے تھے آپ مسجد سے باہر نکلے اور انہیں گھر تک چھوڑ کے آئے یعنی کہ فحاشی بے حیائی جس قدر اس کی سرکوبی ہو سکتی تھی دین اسلام نے کیا اور اس کا جتنا صد باب ہو سکتا تھا وہ دین اسلام نے کیا ہے اب اسی طرح جو انسان کی گفتگو ہے اس گفتگو کے اندر بھی بہت سارے لوگ وہ پوچھ قسم کے کلمات بول جاتے ہیں اور کئی تو بڑے شوق سے بھی بولتے ہیں تو اس کی بھی مکمل طور پر دین اسلام نے سرخوبی کی ہے اس کو ختم کیا ہے اس کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے تھوڑا سا اس کا جائزہ لینا سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں لباس کے احکامات نازل کیے ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جسم پر کوئی بھی کپڑا کسی بھی طرح سے لے لیں وہ لباس ہے یہ ہمارے ہاں عام شعور ہے کوئی بھی کپڑا کسی بھی طرح جسم پر لے لیا جائے وہ لباس ہے لیکن دین اسلام وہ لباس کا ایک خاص بتاتا ہے ایک خاص ماہانہ لباس کا بتایا جاتا ہے دین اسلام مثلا قرآن مجید فرقان امیر میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر لباس کو نازل کیا ہے قد انزلنا علیکم لباسا تم پر لباس نازل کیا ہے لباس زمین سے پیدا ہوتا ہے زمین یہ پھتی کپاس اگاتی ہے اسی سے یہ پیار ہوتا ہے یا جانور یہ بھی زمین پر ہی پیدا ہوتے ہیں زمین پر بھرتے پھولتے ہیں ان کے وہ بال اتارے جاتے ہیں اسے بھی لباس پیار ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے لباس کو نازل کیا ہے قد انزلنا علیکم لباس ہا پھر لباس کی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے آگے کی ہے اس کی حد بندی اس کی تعریف اللہ نے کی ہے لباس کیا ہے یواری سو آتی جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اپنی اوٹ میں لے لیتا ہے واریشہ اور باعث زینت بھی ہے کسی چیز کا اوٹ میں ہونا اور کسی چیز پر کور کا چڑھ جانا دو الگ الگ چیزیں ہیں اور اللہ تعالی کو لفظ کبر بولنا آتا ہے اللہ نے قرآن میں بولا ہے کہ اللہ دن پر رات کا کور چڑھا دیتا ہے اور رات پر دن کا لفظ کور بھی عربی زبان کا ہے وہ کہ انگریزی میں بھی استعمال ہوتا ہے کبر کا من ہوتا ہے کسی چیز کو اچھی طرح ٹائٹ کر کے لپیٹ لینا اب جس طرح یہ اس کے نیچے ہوم ہے ہوم کے نیچے لکڑی ہے نا تو اس کے اوپر اس کو اس انداز سے ٹائٹ کر کے چڑھایا گیا ہے کہ وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ حصہ الگ ہے اور یہ حصہ الگ ہے اسی طرح آپ کتاب پر کبر چڑھاتے ہیں تو کتاب کے جو جد کا آغاز اور انتہا ہے وہ نظر آ جاتا ہے بس اوقات کتاب کے جو کونے اس کے اوپر اگر لگی ہوئی ہو تاکہ کپڑا لگا ہوا ہو اور اس کے اوپر آپ ٹائٹ کر کے کبر چڑھا دیں تو کبر دور سے دیکھنے سے نظر آتا ہے تاکہ کپڑا نظر نہیں آتا لیکن محسوس ہوتا ہے کہ یہ جگہ ابری ہوئی ہے یعنی اس کے کونے بنے ہوئے ہیں کتاب کے یعنی کبر یہ چیز ہوتی ہے کہ جس سے اندرونی جسم کے خد و خال نمایاں نظر آئے وہ ہوتا ہے قبر اور جواری یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی چیز کسی دوسری چیز کو اس انداز میں چھپا لے کہ اس کے خد و خال نظر نہ آئے بالکل محسوس ہی نہ ہو کس طرح یہ دیوار ہے اب دیوار کے ماں اس کے پیچھے کیا ہے کچھ پتہ نہیں جسامت کیا ہے خب و خال کیا ہے کچھ بھی معلوم نہیں اس کے اوپر لفظ وڑا بولتے ہیں وڑا ایجاد پردے کے پیچھے پردے کے پیچھے کیا ہے کوئی پتا نہیں یو وی لباس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی رفت بولا ہے یعنی سادہ کی لباس کی تعریف کیا بن گئی کہ لباس ایسے کھلے کپڑے کو کہتے ہیں کہ جس میں انسانی جسم کے خد و خال نمایاں نہ ہوں تو وہ کپڑا جو انسان کے جسم کو اپنے اندر لپیٹ لیتا ہے دبا لیتا ہے تنگ سی شرٹ ہو پینٹ ہو کبیز ہو کوئی بھی ایسی چیز اسلام کی نظر میں وہ لباس نہیں اسلام اس کو لباس قرار دینے کے لیے تیار نہیں ہے لباس کیا ہے تعریف کی, کی حدیث میں بھی یہی بات بڑی واضح طور پر موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سن فانے من امتی من النار. میری امت کے دو گروہ جہنمی ہیں لم آراہما میں نے انہیں نہیں دیکھا یعنی آج کے دور میں ایسے لوگ موجود نہیں تھے کون کون سے دو گروہ ہیں فرمایا قوم انیات ازنا بل بکر کچھ ایسے مرد ہیں جن کے ہاتھ میں گائے بیل کی دم کی طرح کے کوڑے ہیں یغریبون بھی اس کے ساتھ لوگوں کو مارتے ہیں لوگوں پر کوڑے برساتے ہیں بلا وجہ جبرو تشدد کرتے ہیں ایک گروہ یہ ہے دوسرا بڑا فرمایا نسا ان عورتوں کا ہے کون سی عورتیں ہیں قابل غور احباب کاسیات جنہوں نے لباس پہنا ہوا ہے کافی وہ لباس پہنے ہوئے ہیں آری یات ہیں یعنی لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں یہ نہیں کہا کہ ان کے جسم پر تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا ہی نہیں ہے نہیں کپڑا ہے کپڑے انہوں نے پہنے ہیں لباس پہنا ہوا ہے لیکن آری ننگی ہیں سنگ باریک لباس جسے جسم جھلکتا ہو یا ادھورا لباس یہ سب ایسے ہیں کہ لباس پہنا تو ہے لیکن آری اس کے باوجود ننگی ہیں ایسا لباس کیوں پہنتی ہیں جی نبی اللہ رسلات وسلام نے خود بتائی ہے فرمایا مائلات یہ عورتیں شریف زادیاں نہیں ہیں تنگ کپڑے پہننے والیاں باریک لباس پہننے والیاں ایسا باریک لباس جس کے اندر سے جسم نظر آتا ہے یہ شریف عورتیں نہیں ہیں بلکہ یہ مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں یہ مردوں پر مرتی ہیں ان کے سر پہ عشق کا بھوت سوار ہے جو آپ لفظ مناسب سمجھے استعمال کر لیں پھر دوسری وجہ بتائی می یہ ایسا لباس کہن کے کہ مردوں کو اپنے آپ پر فریشہ کرنا چاہتی ہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہیں یہ چاہتی ہیں کہ مرد ہمارے عاشق بن جائیں یہ وجوہات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی سانگ لباس باریک لباس پہننے والی عورتوں کے بارے میں کہ یہ مردوں کو مائل کرنے والیا خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہیں اپنے مسل بخل مائلہ ان کے سر بختی اونٹ کی کھان کی طرح پیچھے کو جھکے ہوئے یعنی سر سے ننگی اور سر کے بالوں کو سر کے پیچھے اکٹھا کی کیا ہوا بختی اونٹ عام طور پہ اونٹ کی کوہان اس طرح ہوتی ہے نا دونوں طرف سے برابر بولتی لیکن جو بختی اونٹ ہوتے ہیں ان کی کوہان پیچھے کو جھکی ہوئی ہوتی ہے ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح پیچھے کو جھکے ہوئے لا خلن جنہ یہ جنت میں داخل نہ ہوں گی لا یہ جتنا رہا نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی وہ اتنا رہا لا تدمی مسیحا کی کدا و کدا حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی اتنی دور سے آتی ہے تو یہ آئس اور حدیث دونوں چیزیں سامنے رکھیں تو لباس کا معاملہ بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ لباس وہ کیا چیز ہے اسلام کس کو لباس کہتا ہے ہمارا معاشرہ خاندان کمبا قبیلہ دوست احباب اقربا خیش و اقارب ٹھیک ہے اور فلاں فلاں سارے اہرے گہرے ہر کسی نے اپنے دماغ کے مطابق کسی نہ کسی چیز کو لباس قرار دیا ہوا ہے جس کا دماغ جتنا زیادہ تاریخ ہوتا ہے اس کا لباس اتنا ہی مختصر ہوتا چلا جاتا ہے لوگ اس کو روشن خیالی کہتے ہیں وہ روشن خیالی نہیں تاریخ خیالی ہے تیرا خیالی ہے وہ اتنا زیادہ ہی بات کو مختصر کرتے چلے جاتے ہیں اب دیکھیے ایک اور حدیث بھی اسی حوالے سے سنن نبی داود کے اندر صحیح صنعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کاموں سے منع کیا ان میں سے ایک کام رجولو سراویلا ریدا آدمی اس نے شلوار پہنی ہوئی ہے شلوار پہنی ہوئی ہے اگر اس کے اوپر چادر نہیں ہے ردا کوئی کپڑا نہیں ہے تو اس حال میں وہ نماز نہ پڑے یعنی شلوار پہنی ہوئی ہے اور شلوار پہننے کے باوجود ردا کا ہونا ضروری ہے نماز پڑھنے کے لیے ایک آدمی اس کے پاس کپڑا ہے ہی نہیں وہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا. لیکن جس کے پاس موجود ہے وہ ردا کوئی چادر کوئی بڑا کپڑا ضرور استعمال کرے چاہے اوپر سے کمیز ڈال لے قمیص کا یہ پلو یہ بھی گٹرے تک پہنچے تو انسان کے خطر کو اچھی طرح سے چھپا لیتا ہے اور آج کل تو وہ لونڈی لونڈی کمیزیں سلوانے کا بھی رواج آ گیا ہے آدھی آدھی رانیں وہ ننگی ہوتی ہیں اور یہ آدمی جب رکو یا سیدے میں جاتا ہے تو پھر اس کے پیچھے سے, سے منظر قابل جیر ہوتا ہے یعنی اسلام نے اس حد تک احتیاط بتائی ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ہر درجہ احتیاط کرے تو شلوار تنگ پرین بھی ہو وہ بہرحال کھلی ترین پینٹ کی نسبت پھر بھی کھلی ہوتی ہے شلوار کے اندر نماز پڑھنے سے منع ہے اگر اس کے اوپر کوئی کمیز بڑی چادر کپڑا نہیں ہے پینٹ میں بھی اولا منع ہے پینٹ اگر کسی نے پہنی ہے پھر سے کمیز پہنے شرٹ بھی کہیں لمبی ہو جو اس کے گٹروں تک آ جائے تاکہ جب رکوع کرے سجدہ کرے تو ٹینشن نہ بنے یہ تو ایسی چیز ہے کہ راستے میں چلتا جا رہا ہو تو جاتے ہوئے کہ ہپس پیچھے سے نظر آتے ہیں کون سا کہاں سے شروع ہو کے کہاں پہ ختم ہو رہا ہے دین اسلام اس کو لباس نہیں کہتا سیدھی سیدھی سی باتیں کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے دین اسلام اس کو لباس قرار نہیں دیتا نہ ہی ایسے لباس میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے پھر ذرا اس سے آگے چلیں خواتین کے لیے خواتین کے لیے اسلام نے لباس کو ذرا مزید بڑھایا ہے آج کل ہماری عورتوں کا رواج مردوں کے نسبت زیادہ مختصر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو واضح کیا فرمایا ازرا مومن کا اظہار نصف پنڈلی تک ہوتا ہے شلوار ہو احمد ہو کوئی بھی چیز ہو نصب پنڈلی پہ ہونی چاہیے یہ اس کی اصل حد ہے اس سے نیچے جائے گا تو تصاہل ہے اس سے اوپر آئے گا تو تشدد ہے ہاں لیکن اگر گٹنا ننگا نہ ہو نصب پنڈلی سے کپڑا اوپر آ جائے گٹنا نگا نہ ہو کوئی حرج نہیں ہے نصب پنڈلی سے نیچے چلا جائے تکنا نہ چھپے کوئی حرج نہیں ہے نصب پنڈلی ہے میانا روی اعتدال وہ کیا ہے کہ شلوار نصب پنڈلی پہ ہو سلما رضی اللہ تعالی انہار وہ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہ تو مرد ہے عورتیں کیا کریں ہے. اس سے ایک, بالشت نیچے کپڑا ہے. سے ایک بالشت نیچے ہو ان کا کپڑا جب ایک بالشت نیچے گا, ہوگا تو عورت کے پاؤں کا اوپر والا حصہ مکمل طور پہ چھپ جائے گا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی حدیث ہے برفان بھی ہے نوقوفن بھی ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ ایک عورت اس کے پاس ایک دوپٹا ہے اور ایک بڑی چادر ہے کیا وہ اس میں نماز پڑھ لے آ تو سلیل فی در ان وقمار بغیر اظہار اظہار نیچے سے کوئی نہیں ہے دو کپڑے ہیں ایک اس میں دوپٹہ بنا کے سر پہ لیا ہوا ہے دوسرا اپنے جسم کے گرد لپیٹا ہوا ہے کیا نماز پڑھ لے اس حالت میں فرمایا نہ ہم پڑھ لے لیکن کب اذا کا نہ در جب یہ چادر وسیع ہو یو وقتی ظہور اس کے پاؤں کے اوپر والے حصے کو چھپا لے اظہار کپڑا اتنا زیادہ ہو کہ اس کے پاؤں کا اوپر والا حصہ چھپ جائے ٹھیک ہے پھر نماز پڑھ لے یہ ہے عام روٹین میں عورتوں کا لباس لیکن جب گھر سے باہر نکلے تو اس سے بھی زیادہ لمبا ہو اس کے بارے میں سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی حدیث ہے نبیرا السلام نے فرمایا ایک بار اس کپڑا نے سب پنڈلی سے نیچے لٹکائے فرماتی ادائیشی خو چلو گھر میں تو گزارا ہو جائے گا لیکن باہر چلتے ہوئے اگر ہوا چلی تو پدہ کھل جائے گا فرمایا فاض ایک یہ دو بارش بنتا ہے سے دو بارش نیچے کپڑا لٹکائیں پردہ کرنے کے لیے یہی میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہم آتے ہیں مار پڑنے کے لیے تو کپڑا چونکہ انی مراد رو اتنی لکئی نہیں میرا دامن بڑا لمبا ہے وہ گھسرتا آتا ہے تو راستے میں عجیب و غریب قسم کی نیند ہوتی ہے کوئی بٹی وغیرہ لگ جاتی ہے گندا پانی لگ جاتا ہے پھر اب میں اس کو دھوتی پھروں اس کے بعد پاکیزا مٹی آتی ہے ہاں جی آتی ہے یہ جو بعد والی پاکیزہ مٹی ہے یہ اس کو پاک کر دے یعنی لباس کے معاملے میں اس حد تک احتیاط دین اسلام نے سکھائی اور پھر گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ کار کیا ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فاحشا ولا ولا متفحشا سخابا الاسواق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فوش کلامی کرنے کے عادی تھے آدت آنے کا آدمی فوش کلامی کرتا ہے ولا متفحشا اور تکلفن بھی فوش کلامی نہیں کرتے ایک آدمی شریف ہوتا ہے اس کی زبان پہ عام طور پہ گندے الفاظ نہیں ہوتے پھوس کلامی نہیں کرتا لیکن جب وہ یاروں دوستوں میں بیٹھتا ہے وہ اس کو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ بھی ساتھ شروع ہو جاتا ہے تکلفن فطرت نہیں ہے اس کی تکلفن شروع ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش بھی نہ تھے متفحش بھی نہ تھے ولا اور گلی کوچے میں اونچی اونچی آواز سے بولنے والے بھی نہیں تھے یہ نعرے بازی ہجر بازی یہ جلوس وغیرہ لوگ نکالتے ہیں گلے پھاڑ پھاڑ کے شور مچا رہے ہوتے ہیں بے وقوف ہے کیا فائدہ ہے اپنا ہی گلا تھکاؤ گے لا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو دیکھیے آپ کی زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کے نبان اس کو لکھنے والے ہیں اس کو جانتے ہیں مَا تفعلون اور پھر اپنی زبان سے ایے بہت زیادہ کلامی لگ جاتے. لوگ ان کی عزت صرف کرتے ہیں کہ اگر اس کے سامنے گیا تو اس نے بیتی شروع کر دینی بڑے گندی گندے الفاظ بولے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جامع منزلہ تھا نیومن سیامہ وادہ احمد اتفاقوشی ہی لوگوں میں مقام و مرتبے کے اعتبار سے سب سے برا آدمی وہ ہے سب سے شریر آدمی وہ ہے کہ جس کو لوگ صرف اس کے کوشش کلامی سے بچنے کے لیے چھوڑ دیں اس کی کوشش کلامی سے بچنے کے لیے لوگ اس کو چھوڑ دیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کل قیامت کے دن سب سے برا آدمی ہے مقام و مرتبے کے اعتبار سے اسی طرح لباس اور گفتگو کے علاوہ غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنا اللہ نے قرآن مریض میں منع کیا ہے ہے وہ من اہل ایمان فاروق اپنی نگاہوں کو بس رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اچھا آپ یہ بتائیے کہ اچانک اگر کسی پہ نظر پڑ جائے فرمایا اس وجہ رکھ اپنی نگاہ کو پھیر لے اگر کسی غیر محرم عورت پر اچانک نظر پڑ جاتی ہے تو آپ نگاہ کو فوراً لیں. پہلی نظر جو پڑ گئی اچانک اس میں تو پر کوئی مواقع نہیں لیکن اگر آپ ایک نظر کو ہی آخری نظر بنا کے بیٹھ گئے کہ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا پھر جو اٹھ گئی تو اٹھ گئی جو رہ گئی تو رہ گئی کام پھر یہ دوسری آپ کے لیے جائز نہیں ہے وہ گناہ ہے نبیر فرماتے ہیں کہ آنکھ کا جنا دیکھنا ہے ہاتھ کا جینا پکڑنا ہے زبان کا جنا باتیں کرنا ہے کان کا جینا سننا ہے یہ موبائل فون نے نہ یہ سہولت بڑی دے دی ہے آشق پیکج نکالتے ہیں نام وہ اور رکھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ آشے کانا ہیں ساری رات فری لگے رہو وہ جدید دور ہے وہ بزرگ ماں باپ ہے جن سے ان کو پتا چلتا نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں وہ کانوں کے اندر چھوٹی تھی لگائی ہوئی ہے بلوٹوتھ کی اور وہ موبائل ہے وہ کہیں سائڈ پہ چھپایا ہوا ہے لگے ہیں وہ ماں سمجھتی ہے شاید میری بیٹی کا دماغ خراب ہو گیا وہ پاگل ہو گئی اکیلی باتیں کرتی رہتی ہے وہ سلسلہ کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. ڈاپ کے پیچھے بیٹھی ہے موٹر سائیکل پہ باپ کالج چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے اب بول نہیں سکتی میسج شروع ہے ٹکا تک میسج وہ اتنا حافظہ پکا ہے زبانی موبائل فون پکڑا ہوا ہے دیکھ کہیں اور رہے ہیں کلاس روم کے اندر اسٹوڈینٹ ڈیسک کے نیچے وہ میسج ہو رہا ہے اور کتاب پر نظر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ ہاتھ کا گنا ہے یہ کان کا گنا ہے یہ آنکھ کا گنا ہے یہ زبان کا گنا ہے اور فرد جو سب کا ذکر دی بہو شرم گاہ اس کی تصدیق یا تقریب کرتی ہے اللہ رب العالمین نے ظاہری صحاشی ہو سر عام یا باطری صحاشی ہو ڈر چھپی اللہ تعالی نے اس کو حرام قرار دیا اللہ تعالی کو سط یہ گوارا نہیں اسی طرح یہ ہمارے شاعر لوگ وہ خالی خالین مسدس میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ابس جھوٹ بکنا اگر ناروا ہے بری بات کہنے کی اگر کچھ سزا ہے گناہ گناگار وہاں چھوٹ جائیں گے کھارے جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے انہوں نے جو عشق کو, کو اٹھایا ہے اور یہ ہمارا اردو ادب لٹریچر نام رکھا ہوا ادب ہے سارا ہی بے ادب عشق سکھاتا ہے یہ مومن خاں مومن ہو گیا یا میر کسی میر ہو گیا یہ سڑے ہوئے سوارا جب تک بندہ ان کے وہ اشعار زبانی یاد نہ کر کے امتحان دینے کا پا پاس نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنامی جگہ سے گزرے تھے کئی مسلم حدیث ہے ایک شاعر آ گیا وہ کچھ شیر پڑھ رہا تھا اپنی لئے میں لگا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود اُسان اس شیطان کو پکڑو کبو بند کرو اور اس موقع پر آپ نے فرمایا لَا من کہ اگر کوئی آدمی اپنے پیٹ کو گندی پیٹ کے ساتھ بھر لے یہ بہتر ہے اس کی نسبت وہ اس کی آشعار یاد کرتا پھر پوچھ قسم کے اچار یاد کرتا پھرے اس کی نسبت بہتر ہے کہ اپنے پیٹ کو پیٹ کے ساتھ بھر لے جو اس کی کو کاٹ کے رکھے بہرحال حالی وہ کسی بھی نوعیت کی ہو کسی بھی قسم کی ہو جدید سے جدید اس کی شکل کیوں نہ بن جائے اللہ رب العالمین کے دین میں وہ حرام ہے ناجائز ہے اس سے دین اسلام نے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دیو مہارا